امیر اہل سمنا دامت اور العالیہ سے سوال پوچھا گیا بلیک فرائی ڈے منانا کیسا آپ نے سوال کا حدیث پاک کی روشنی میں جواب عطا فرمایا یہ یوم نور ہے بلیک دن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام دنیا کو اپنی قدرت اور حکمتوں کے تحت چلا رہا ہے اور اس نے ہمیں دنوں کا تحفہ بھی عطا کیا ایک نعمت جمت المبارک کا دن بھی ہے جو بہت افضل ہے لیکن نومبر کے مہینے کے آخری جمع المبارک کے حوالے سے بلیک فرائیڈے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط اقدام ہے اغیار کی یہ سازش ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان اس دن کو بلیک فرائیڈے کے نام سے یاد رکھیں اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں میں اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے اسلام مخالف قوت لاکھ کوشش کریں انشاءاللہ شاء اللہ اجزا وجل یہ اس دن کی اہمیت کو کسی صورت کم نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان بلیس ڈے یعنی کہ فضلت والے دن کو بلیک ڈے کے طور پر نہیں منائیں گے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جمعات المبارک کی بہت سی اہمیت اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جمعہت المبارک کی اہمیت کے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ مبارک دن تمام دنوں کا سردار ہے بانی دعوت اسلامی امیر سنت دامت برکات آجے کے جناب میں جب جمعت مبارک کو بلیک ڈے کے نام سے منسوخ کرنے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرما کہ جماعت المبارک یوم النور ہے اتنا پاکیزہ دن جس کی حدیثوں میں ایسی فضیلت اور کریم میں پوری صورت ہے کہ معاذ اللہ یہ بلیک دن نہیں ہے یہ تو یوم مشہور ہے یہ حدیث میں اس کو کہا گیا سید الم یعنی کہ دنوں کا سردار تو دنوں کا سردار بھی کالا ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے واضح رہے کہ نومبر کے آخری جمعے سے کچھ نادان افراد سستی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے اس بابرکت اور مبارک دن کے حوالے سے غلط تاثر ابارنے کی کوشش کر رہے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاد عالیہ نے مزید فرمایا کہ اگر اس دن سستا سامان بیچنا ہی مقصود ہے تو اس دن مسلمان خیر کی نیت سے دوسرے مسلمانوں کو بھی سستا سامان فروخت کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ثواب ملے گا بیچنا اگر اس نیت سے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے اور سستا بیچ رہے تو بلیک جمعہ نہ کہیں آپ مت جمعہ مہینے میں ہم ہر مہینے میں پہلا جمعہ جو گا ہم مسلمانوں کو سستا بیچے بیچیں گے اس نیت سے بیچیں گے سواب ملے گا جبکہ اس کو ضروری واجب فرض وغیرہ نہ سمجھے ایک مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خیر وائی کے لیے کریں گے تو یہ بہت اچھا کام ہے یاد رکھیں مسلمانوں کا یہ شعار نہیں کہ وہ اغیاروں کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ کر انہیں اچھائی کی ترغیب دینا یہ مسلمانوں کا مقصد حیات ہے اور مسلمان جمع المبارک کو بلیک ڈے نہیں بلکہ بلیسڈ دے یعنی کہ فضلت والے دن کے طور پر مناتے ہیں اور ان اللہ مناتے رہیں گے مدانی چینل کے ناظرین آئیے ملاحظہ کرتے ہیں جماعت المبارک کے فضیلت کے حوالے سے ایک جائزہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا جو اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کے تحت چلا رہا ہے اس نے ہمیں دن عطا کیے ہیں انہی دنوں میں ایک دن ایسا بھی ہے جس کو تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور وہ دن جماعت المبارک کا ہے جس کے فضائل قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں جمعیت المبارک جیسا دن عطا فرمایا ہے مفسر شہر حکیم الحمد حضرت مفتی احمد یار خان ع رحمت الرحمان فرماتے ہیں چونکہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع ہوئی اور تمام مخلوقات وجود میں مجتما یعنی اکٹھی ہوئی نیز اسی دن لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان وجود سے انہیں جمعہ کہتے ہیں جمعہ یوں میں عید ہے اور سب دنوں کا بھی سردار ہے جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں جلتی جمعہ کے دن مننے والا مسلمان شہید کہلاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حج ہو تو ستر حج کے برابر ثواب ملتا ہے جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے اقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سو جمعے ادا فرمائے جمعہ کی نماز غریبوں کا اور مساکین کا حج ہے جمعہ میں ایک ایسی گڑی ہے اگر وہ آپ کو نصیب ہو تو دعا قبول ہوتی ہے اور وہ گڑی دو قطبوں کے درمیان یا اثر مغرب کے درمیان ہے. ہر جمعے کو ایک کروڑ چوالیس لاکھ جہنمی لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جمعہ کے دن کی بہت خصوصیات ہیں جمعہ کے دن ابل وقت مسجد میں جانا مسواک کرنا اور اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے اور غسل کرنا سنت ہے عزوجل ہمیں جمع المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین